شرو کرو پتھر ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ محمد اللہ علیہ وبارک وسلم, علیہ وسلم مقدمہ اصطلاحات کے بیان میں فارسی اصطلاحات سے مراد بدل گیا ہے فارسی کتابوں میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا فارسی لغت کے اندر فارسی قواعد کی کتابوں میں فارسی لغت کی کتابوں میں اور فارسی قانون اور قواعد کی کتابوں میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا یا اساتذہ استعمال کرتے ہیں پڑھانے میں فارسی پڑھانے میں جب وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا مخصوص ان کو یعنی فارسی کے اصطلاحات کہتے ہیں اسی طرح کسی فن کی کتاب کو شروع کیا جاتا ہے تو ان کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں مخصوص معنی ہوتے ہیں ان کو اصطلاحات کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اصطلاح کا معنی ہوتا ہے اتفاق کوئی قوم آپس میں جس لفظ پر جس لفظ کے بولنے پر اتفاق کر لے کہ ہم نے اسلح اس کو اس معنی میں استعمال کرنا ہے وہ اس قوم کی اصطلاح بن جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی مثلا اب ہمارے دوست احباب ہیں نا تو وہ انہوں نے یہ اتفاق کر لیا ہے بعض علاقوں میں کہ وہ لیٹرین کو سکول کہتے ہیں یا یونیورسٹی کہتے ہیں کالج کہتے ہیں مثلا انہوں نے لیٹرین جانا تو چھٹی مانگتے استاد سے کہتے ہیں جی میں ذرا سکول جانا چاہتا ہوں ہمارے بعض دوست ایسے ہیں بعض علاقوں میں کہ وہ کیا کرتے ہیں لیٹرین کو کیا کہتے ہیں سکول جانا اب یہ ان کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ ہم نے اس لفظ کو اس معنی میں بولنا ہے <میدیت> تو وہ لفظ جو ان کے اندر استعمال ہوگا یہ ان کی کیا بن جائے گا اصطلاح اسی طرح سب پگڑیوں والے دجال جو ہیں انہوں نے المدینہ المدینا المدینہ ال وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے وہ پورا قو... یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی, سنت کی ہے. کوئی سنت کی؟ <میدیت> بلکہ ایک بدات ہے انہوں کی. وہ اصطلاح استلاح. تو اصطلاح توجہ بھئی اصطلاح کس کو کہتے ہیں اتفاق, اتفاق, اتفاق کو کن کا اتفاق کسی قوم کا کسی بات پر اتفاق ہو کسی لفظ کے استعمال پر جب اتفاق ہو جاتا ہے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں بھائی حرکت ہے بھائی اس کو جب استعمال کریں گے ایک ہے دیکھو ایک ہے, کیا ہے? ہے کیا کر رہا ہوں میں حرکت کر رہا ہوں لیکن یہاں فارسی کی کتابوں میں جہاں لغت کی اور فارسی قواعد کی کتابوں میں جہاں یہ لکھا ہو حرکت کا لفظ تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہاں ہل رہا ہے ہلنے کی بات ہو رہی ہے ہلنے کی نہیں ہے حرکت کہتے ہیں ان کی اصطلاح کے اندر پیش زبر زیر کو لکھا ہوا ہے سمجھ آ رہی اور مقدمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو مقصود سے پہلے وہ باتیں جو مقصود سے پہلے کی جاتی ہیں ان کو مقدمہ کہتے ہیں لیکن مقصود اس پر موقوف ہوتا ہے یعنی مقصود کے لیے جو ضروری باتیں جو مقصد آگے ہوتا ہے مقصد کے لیے ابتدائی ضروری باتیں جن کا مقصد کے اندر دخل ہو مقصد کو سمجھانے میں فائدہ دیں ان باتوں کو کیا کہتے ہیں مقدمے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ مقدمہ ہے یعنی اصل کتا, اصل کتاب علم جو ہے نا جو فارسی قواعد کا ہے وہ آگے شروع ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ, یہ دیکھو مسادر جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا یہاں سے علم شروع ہوتا ہے فارسی قواعد کا علم جس کو گرامر نہیں کہتے جیسے گلی لانتی تو فارسی قواعد کا جو علم ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوگا یہ مقدمہ ہے ابتدائی باتیں ہیں ضروری ہیں مقصد کے اندر آپ کو فائدہ دیں گی کتاب سمجھنے میں فائدہ دیں گی اس وجہ سے یہ ابتدا یہ اصطلاحات ہیں ان کے لہٰذا وہ مقدمہ یعنی ابتدا شروع موشت کو بیان کرنا چاہتے ہیں سمجھ بات کیا آگے سمجھو یہ کیا, کیا میں تو اداس بھی علی رضا کیم مقدمہ کس کو کہتے ہیں بیٹھے ہیں کی پڑھ رہے ہیں کی سمجھ رہے ہیں کی کہ مقدمہ جو ہے سما مقدمہ مانا دس مقدمہ جس کو کیا بتایا اس کا مطلب میں نے بتا بھائی مقدمہ کس کو کہتے ہیں میں بیٹھے تو تو چلو تم بتاؤ اصطلاحات کا کیا مانا کیا میں نے آہ تو بتا اتخاب کہاں سے مسرو بیٹھ رہے ہو ہاں اچھا مقدمہ میں نے کس کو کہا ہے اچھا اصطلاح مطلب اصطلاح مانا تو اتفاق ہوتا ہے لیکن یہ اصطلاحات کس کو کہتے ہیں پھر وہ مقدمہ ہوتا ہے کسی لفظ کسی مخصوص کسی لفظ اتفاق ہو جائے کسی لفظ کو مخصوص معنی میں استعمال کرنے پر کسی قوم کا اتفاق ہو جائے تو, تو اس اتفاق کو اصطلاح کرتے یا اور اس لفظ کو بھی اصطلاح کرتے مقدمہ ہو گیا جو مقصد سے پہلے ضروری باتیں ہوتی ہیں ان کو مقدمہ جس مقدمہ جس جس مقصود دا تو حاصل کردیا مقصد نو سمجھا فائدہ دنیا نے مقدمہ مقدمہ بول کی کہ اصطلاحات اصطلاحات کنہوں وہ الفاظ مرم رہے ان کہہ لو اصطلاحات ان الفاظ کو کہیں گے اصطلاحات جمع دنات ان الفاظ کو کہیں گے جن پر کسی قوم نے اتفاق کر لیا ہو وہ الفاظ کیا بن جائیں گے اصطلاحات مقدمہ کیا ہوتا ہے اب سمجھ لگی میں تقریر کرتا ہوں کیا میں تقریر کرتا ہوں تقریر سے پہلے میں کہتا ہوں جی بات کو مسئلہ موضوع تو ہے شان صدیق لیکن اس موضوع کو سمجھانے سے پہلے میں ایک تمہیدی باتیں بات کرتا ہوں وہ مقدمہ بن جائے گا سمجھ آ رہی ہے اس کو تمہید کہہ دیتے ہیں اس کو مقدمہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہے مقصد کو سمجھانے بشرط کہ ہوں مقصد کو سمجھانے کے لیے مفید مسجد مقصد کے سمجھانے میں مفید ہوں مسجد کے مقصد کے سمجھانے کے لیے مفید ہوں فائدہ دینے والی ہوں تو ایسی باتوں کو مقدمہ کہہ دیتے ہیں بھی کہہ دیتے ہیں اس کو بعض اوقات پیش لفظ بھی کہہ دیتے ہیں ان کو پیش لفظ اچھا تو یہ مقدمہ ہے کیا مطلب مقصد مقصود علم جو ہے نا آپ اس یہ کتاب جو ہے کس فن میں ہے فارسی قواعد میں بولو اس کتاب سے فارسی زبان ہے کو پڑھنے اور سمجھنے کے قواعد قوانین بیان کیے جا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ کتاب اصل مقصد جو ہے اصل فن جو ہے یہ شروع ہوگا آگے مسادر سے اس سے پہلے یہ جو دو تین ورک ہیں دو ورکے ہیں یہ صرف یہ مقدمہ ہے اس یہ مقدمہ ہے اور مقدمہ کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے اصطلاحات بولو بولو ہاں دس تینو مہنگی بول تڈو سب در رکھ لیا جیچ جو بیٹھا سب آپ تو داس آپ مقدمہ کس کو کہتے ہیں مق... لیکن مقصد کے سمجھانے میں اصطلاحات کن کو کہتے ہیں جن پر کسی قوم نے اتفاق کر لیا سمجھ لی آئی اب تم سے کوئی پوچھے کہ یہ کتاب جو پڑھتے ہو کس فن میں آئے کس فن کی کتاب ہے کیا کہو گے فارسی, فارسی کی قواعد کی فارسی قواعد کی فارسی قواعد کا ایک فن ہے اس فن کو سمجھانے کے لیے اس فن کے اندر یہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ کتاب یعنی جو مقصود ہے اس کا مقصد ہے مقصد کتاب یعنی فن کہاں سے شروع ہو رہا ہے اگے اگے, اگے مساجر ایتھو فن شروع ہو رہا ہے قواعد کا اس سے پہلے یہ جو دو ورکے ہیں یہ میں نے بتایا یہ صرف مقدمہ ہے اصطلاحات کے بیان میں سمجھانے کے لیے اصل کتاب بول برے اصل کتاب یعنی فن،, فن فن فن فن کتاب تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے فن کہاں سے شروع ہو رہا ہے دوسرے لفظوں میں قواعد کہاں سے شروع ہو رہا ہے مسادر سے جو فکر ہے قواعد کا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے थी. تو یہ بھی ذہن میں رکھو اور پھر یہ, بھی ذہن،, یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو قواعد ہیں نا فارسی کے ان کے دو حصے ہیں بولو کتنے حصے ہیں ایک حصہ سرفی ایک نہوی ہے بولو جہاں تک گردانے چلیں گی مسادر سے لے کر گردانوں کے آخر تک وہ سارا حصہ صرف ہی ہے اس سے آگے نہ بھی ہے بولو بولو بولو بولوانا جہان سے لے کر نہیں مسادر مرے مسادر سے مسادر سے لے کر گردانے گردانوں سمیت یوں کہو مسادر سے لے کر گردانوں سمیت یہ سب کیا ہے سرفی حصہ ہے گردانوں کے بعد آگے کون سا حصہ شروع ہو جاتا ہے نحوی یہ ہے اس فن کا مختصر سر تعارف کیا ہے مختصر ہو گیا ہے نا اب یہ الفی اصطلاحات ہیں یہ الفاظ آگے استعمال ہوں گے لغت کی کتابوں میں بھی ہوں گے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ نے ذہن ہے یہ شین چیزیں دیکھیں حرکت پیش زبر زیر کو کہتے ہیں لکھا ہے نا کیا یعنی فارسی قواعد والے فارسی لغت والے فارسی شروع کتاب میں لکھنے والے جب حرکت کا لفظ بولیں گے زبر زبر زبر پیش پیش ہاں جب متحرک کہیں گے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا ہلنے والا بلکہ اس سے وہ حرف جس پر حرکت ہو وہ بولو بما پیش کو کہتے ہیں فتح فتح زبر کو کہتے ہیں کسرا کسر زیر کو کہتے ہیں رفا فارسی میں اس پیش کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری ارفرجید نصب فارسی میں کہتے ہیں جو لفظ کے آخری ارفرجید جر فارسی میں اس کسرا کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری ارفجید ٹھیک ہے مزموم جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں مضمون کہتے ہیں یہ ایسی یہ اصطلاحات جو اب آ رہی ہیں نا یہ فارسی میں چلتے ہیں عربی میں چلتے ہیں عربی میں بھی حرکت زبر زیر کو کہتے ہیں متحرک اس حرف کو کہتے ہیں جس پر حرکت ہو بولو پٹو مرو مثلا ادھر دیکھو رب اب بولو اس کے شروع میں کون سارف ہے را پر کیا ہے تو اب را کو کیا کہو کہ یہ را پر جو زبر آ رہی ہے اس کو کہنا ہے حرکت کیا اور یہ جو لفظ رے ہے جس پر یہ زبر آ رہی ہے اس کو کہنا ہے متحرک اور بول مرو جس پر حرکت ہو وہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا روپ بولو اس کے شروع میں کون صارف ہے اس اس کے اوپر کیا ہے پیش پیش کو کیا زما زم لہذا ہم نے کہا ہے راہ پر کیا ہے زما ہے جب کوئی کہے راب کسی ارف پر جما ہے اس کا سمجھ مطلب سمجھنا ہے اس پر پیش شایش ہے بولو تو زما بھی کہتے ہیں اس کو زم بھی کہتے ہیں اسی طرح فتحہ فتح اب رب را کی رے پر فتح ہے یہ بھی کہہ سکتے فتح ہے زبر ہے کسرا کسر قصر زیر کو کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ نبی کیا اب بے کے نیچے کیا ہے زیر کو کیا کہتے ہیں کثر ٹھیک مقصور آپ آگے وہ کہہ رہے دیکھو آگے کیا ہے مضمون جس حرف پر پیش ہو بولو بولو جس پر پیش ہو مضمون ایک ہے متحرک متحرک ہوا ہے جس پر حرکت کا زبردست یعنی متحرک ہوا ہے جس پر زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو بولو اے اس کو متحرک کہہ دو متحرک متحرک ایک عام لفظ ہے سب پر بولا جائے گا चार. جس پر پیش ہو اس کو بھی متحرک کہہ سکتے ہو جس پر زبر ہو اس کو بھی متحرک کہہ لیکن مضمون مفتو مکسور یہ مخصوص نام ہے مضموم اس کو کہو گے جس پر پیش ہو مفتو اس کو کہو گے جس پر زبر ہو مقصور اس کو کہ کسرا ہو زیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا مرفو جس پر رفا منصوب جس پر نصب ہو مجرو جس پر جر سکون کے جزم کو کہتے ہیں ساکن اور زدہ ساکن اور ساکن اور زدہ دو لفظ ہے مانا ایک ان کا کیا وہ حرف جس پر جزم ہو مثلا رب بولو اب یہاں پر با کے اوپر کیا ہے جزم, جزم, جزم, جزم ہے تو اس کو ہم کہیں کہ کہ یہ جزم ہے اس کو سا... سکون بھی کہہ سکتے اسی جزم کو جزم بھی کہہ سکتے ہو سکون بھی کہہ سکتے اور یہ جو پا ہے اس کو کہنا ہے آپ نے ساکن کیا کہنا ہے ساکن, ساکن. کہنا ہے؟ ساکن. ساکن بھی کہہ سکتے ہو زدہ بھی کہہ سکتے ہو, سکتے ہو ز... ز... اب ساکن کا कलاب... لفظ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور زدہ جو ہے نا یہ کم استعمال ہوتا ہے یہاں پر ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں زدہ ہفت کلزم جس کو کہتے ہیں لغت کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا باہر سنا ہوگا آپ نے سمندر ہے سمندر ہے اس کو کہتے بحر قلزم قلزم تو ہفت قلزم اس نے کتاب لکھی ہے لکھنے والا شیعہ ہے لغت کی کتاب ہے کتاب بڑی بہت بہت برے فن کی فارسی لوگ تو اس نے ہفت قلزم سات قلزم سمندر یعنی گویا بنائے ہیں پھر سمندر سے دریا نکلتے ہیں دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں نہروں سے نالے نکلتے ہیں نالوں سے کھالے نکلتے ہیں ہے نا ایسے تو اس نے اسی طرح کیا سات قلزم بنائے سمجھ آئی کہ نہیں ایک قلزم جو ہے اس نے مثلا جس طرح کے باپ بنتے ہیں باپ سے فصلیں بناتے ہیں اس نے یہ استعمال کرنے کی بجائے کہا جی یہ سات سمندر سا ایک قلزم ہے قلزم سے دریا ہے دریا سے نہریں ہیں نہرے بارہ لغت کی کتاب ہے وہ اور سامنے پڑھی ہے ادھر دیکھو یہاں سے اٹھاؤ آپ تو قلزم ادھر ہوگی دیکھو, ادھر دیکھو رتے کپڑ چ لگی کھڑی ہے تو سوچ سمجھ میں مارونی بندر چاہی گنا اتنے مرو تا فارسی والے پہن سامنے مٹ میں پیا ویخائے تو تش کرنا ہے. قبول محمد یہ لکھنے والا ہے اس کا یہ دیکھو ادھر یہ جہاں پر بھی لکھتا ہے نا ساکن یہ زدہ کا لفظ بولتا ہے یہ دیکھو میم زدہ میم زدہ میم زدہ میم زدہ, میم زدہ. اس کی دوسری لغت کی کتابوں میں دیکھنے میں نہیں آتا دوسرے بولو علی رضا میں سیدا ہو جا میں شیشا کو سننی دینج رکھ لیں پچھلے سال دیں حرکت چلو بس اتنے تک سبل یہ ہوں اردو تمے یاد نہ رہے رہے تو نہر سورت چیزاں جہاں مطلب دینے جی رکھنا چلو جاو